اللہ نے کام رکو کرو رو کرنے والوں کے ساتھ یعنی باز منگال ادا کرو اسی طرح اللہ صحانہ عقیم صلاح کا نماز قائم کرو اور نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز کو کما حقو کرنا اور نماز کے کل چھ حق ہیں وہ پورے ہوں تو نماز ادا ہوتی ہے وہ حقوق ہیں کہ نماز بر وقت ادا کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مغنوں پر مقرر شدہ اوقات میں نماز فرض ہے نماز کو باجماعت ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ور پاؤ نمازوں کی صفیں درست ہوں برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سب کو سخوفہ کم سر تصویت اور سکوفی من اقامت اس ادا کو برابر کرو کیونکہ سفوں کو برابر کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے اسی طرح نماز کا حق ہے کہ اطمینان اور سکون سے نماز ادا کی جائے اقامت کا معنی ہے اعتدال اسی اثرات والی حدیث وہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اس کو واپس بھیج دیا تھا اور کہا تھا جا جا کے نماز پڑھ تو انہیں نماز نہیں پڑھی اور اس کی کوتاہی کیا تھی کہ وہ نماز میں اطمینان سکون سے نماز ادا نہیں کرتا تھا پھر نماز کا حق ہے کہ وہ نماز ہمیشہ پڑھی جائے نمازگت دوام کیا جائے نماز پر ہمیشی کی جائے یہ نہیں کہ جب جی چاہا پڑھ دی جب جی چاہا چھوڑ دی ایسا نہ ہو پھر اسی طرح نماز کا حق ہے کہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس طریقے کے مطابق نماز ادا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سلو کمارا ائی تمونی اسلی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ نماز کے چھ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے نماز کو با جماعت ادا کرنا باجماعت نماز ادا کرنا یہ فرض اور لالت ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی نماز با جماعت ادا کرنا بھی فرد ہے حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی جماعت سے لیٹ ہو جاتا ہے وہ بھی با جماعت نماز ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز پڑھا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اکیلا نماز پڑھنے لگا تو آپ نے فرمایا میں یتھا سدا کو کون ہے جو اس پر صدقہ کرے یا اس کے ساتھ نماز پڑھ کے اجر حاصل کرے ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھی دونوں نے با نماز ادا کی تو اس نماز با کی اہمیت کا علم ہوتا ہے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز با قائم کرنے کو لازم اور ضروری جانتے تھے اسی لیے تو ایک آدمی جس نے نماز پہلے پڑھ لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے تربیت دے کر کھڑا کیا کہ وہ اس کے ساتھ جائے اور جا کے نماز دوبارہ پڑھ لے تاکہ اس کی بھی نماز باجماعت ہو جائے اسی طرح کبھی اگر بردا مسجد میں آئے اپنی طرف سے وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں صحیح ٹائم پہ پہنچا ہوں لیکن آگے مسجد پہنچتا ہے تو نماز ہو چکی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جو غلطی سے لیٹ ہو گیا تو اسے نماز با جماعت کا اجر نماز با جماعت کا ثواب ملے گا مثلا نماز کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ جماعت کا وقت یوں سمجھ لیں کہ پونے آٹھ بجے ہے اشارہ کر دیا وہ پونے آٹھ کے ساتھ مسئلے میں داخل ہوا جماعت ختم ہو چکی تھی یا یوں سمجھ لیں کہ اس نے وقت دیکھا ٹائم دیکھا گھڑی پہ اس کو دیکھنے میں غلطی لگی وقت دیکھنے میں غلطی لگنے کی وجہ سے جماعت سے لیٹ ہو گیا مسجد میں پہنچتا ہے جماعت ہو چکی ہے اب اس کا جماعت کے ساتھ ملنے کا ارادہ تھا اور اپنی طرف سے یہ قائم پہ آیا ہے وقت پہ آیا ہے لیکن آگے جماعت ہو چکی ہے ایسے آدمی کے لیے ہے کہ اس کو نماز با جماعت کا عجر و سوال ملے گا پھر جو آدمی مسجد میں آ کے با نماز ادا کرتا ہے جو جماعت مسجد میں ہوتی ہے اور وہ آدمی جو بعد سے اصل جماعت سے لیٹ آتا ہے اور بعد میں آ کے اپنی الگ سے ایک دو بندے مل کر جماعت کروا لیتے ہیں ان دونوں جماعتوں کو برابر نہیں گنا جائے گا جو اہمیت اور حیثیت پہلی جماعت کی ہے وہ بعد والی کی نہیں بعد والی جماعت میں جو شامل ہونے والے ہیں ہاں وہ لماز باجمات ادا کرنے کے فریضے سے عہدہ برباد ہو جاتے ہیں جو ان پر فریضہ تھا باجماعت لما ادا کرنے کا وہ فرب ان کا ادا ہو گیا لیکن وہ اہمیت اور حیثیت جو پہلی جماعت کی ہے وہ دوسری کی نہیں اگر دونوں کی حیثیت اور اہمیت برابر ہو جائے پھر تو وہ لائنیں لگ جائیں جماعت کروانے والوں ایک جماعت ختم دوسری شروع وہ ختم تیسری شروع لیکن یہ جماعت نہیں جماعت کا اصل مقصد ہے لوگوں کا اکٹھے مل کر نماز ادا کرنا نہ کرتا. ہر دو چار بندوں نے مل کے اگر اپنی اپنی الگ الگ کی جماعت کروانی ہے اس کو جماعت نہیں کہتے جماعت اجتماعیت سے ہے کہ بندہ اکٹھا اپنے گروہ کے ساتھ جمع ہو اور مل بیٹھے مل کر نماز ادا اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کرنے کی توحیق دے دوبارہ